تو آئیے سنتے ہیں دارو سلام اسٹوڈیو لاہور پاکستان سے قصص الانبیاء کا دسواں حصہ بادشاہ کا خواہ پیشکش محمد تاریخ شاہد آپ نے سب سے پہلے اپنا تعارف کرایا ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام کے بارے میں بتایا اور اس زمانے کے لوگ ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے ابراہیم علیہ السلام معروف تھے جانے پہچانے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کریم یعنی عزت دار کون ہے آپ نے فرمایا عزت دار عزت دار کے بیٹے عزت دار کے پوتے اور عزت دار کے پڑ پوتے یعنی یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام مطلب یہ کہ چار پشتوں تک نبوت کی فضیلت یوسف علیہ السلام کے سوا کسی کے حصے میں نہیں آئی یہ عزت اور بزرگی کی انتہا ہے آپ نے اپنے دین کا تعارف کرانے کے بعد ان سے جو کچھ کہا وہ آیت انتالیس اور چالیس میں آتا ہے ما تعبدون من دسم الا اسماء تمہ أنتم ما أنزل الله بها من سلطان اب الحكم زل لله سلقم عل لا تعبدوا تبدو علیہ ذالک الدین القیم ولیکن اکثر الناس لا اے میرے قید کے ساتھیوں کیا بھلا کئی جدا جدا پروردگار بہتر ہیں یا ایک اللہ زبردست طاقتور اس کے سوا تم جن کی پوجا باٹ کر رہے ہو وہ سب نام ہی نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے خود ہی گھڑ لیے ہیں اللہ نے ان کی کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی فرمان روائی صرف اللہ ہی کی ہے اس کا فرمان ہے کہ تم سب سوائے اس کے کسی اور کی عبادت نہ کرو یہی دین درست ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے پھر یوسف علیہ السلام نے انہیں خواب کی تعبیر بتائی اس کا ذکر سورہ یوسف آیت اکتالیس میں ہے <تصفح> فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِن رَأسِهِ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ اے میرے قید خانے کے رفیقو تم دونوں میں سے ایک تو اپنے بادشاہ کو شراب پلانے پر مقرر ہو جائے گا لیکن دوسرا سولی دیا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کھائیں گے تم دونوں جس کے بارے میں تحقیق کر رہے تھے اس کام کا فیصلہ کر دیا گیا تعبیر سن کر وہ قیدی کہنے لگے ہم نے اس طرح خواب نہیں دیکھا جس کے قتل کی تعبیر بتائی گئی تھی وہ تو خاص طور پر کہنے لگا میں نے یہ خواب نہیں دیکھا اس پر یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ کا فیصلہ ہے تبدیل نہیں ہو سکتا پھر آپ نے دوسرے قیدی سے فرمایا وَقَالَ لِلَّذِي روزکی نی اور جس کی نسبت یوسف کا گمان تھا کہ ان دونوں میں سے یہ چھوٹ جائے گا اس سے کہا کہ اپنے بادشاہ سے میرا ذکر بھی کر دینا پھر اسے شیطان نے اپنے بادشاہ سے ذکر کرنا بھلا دیا اور یوسف نے کئی سال قید خانے ہی میں کاٹے پھر اسی طرح ہوا ایک کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا دوسرا بادشاہ کو شراب پلانے پر مقرر ہوا لیکن وہ یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا بھول گیا اللہ تعالیٰ آیت 42 میں فرماتے ہیں شیطان نے اسے بھلا دیا اس آیت کی تفسیر بعض مفسرین نے یہ کی ہے کہ شیطان نے یوسف علیہ السلام کو اپنے رب یعنی اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دیا اور انہوں نے ایک بندے سے چاہا کہ وہ اپنے رب یعنی شاہ مصر سے ان کا تذکرہ کر کے ان کی رہائی کی کوشش کرے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سزا دی کہ وہ کئی سال تک جیل میں پڑے رہے یہ تفسیر بالکل غلط ہے درست یہ ہے کہ فن کی زمیر اس شخص کی طرف لوٹتی ہے جس کے متعلق یوسف علیہ السلام کا گمان تھا کہ وہ رہائی پانے والا ہے اور اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ شیطان نے اس شخص کو اپنے آقا سے یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا بھلا دیا جیسا کہ علامہ ابن کثیر اور دیگر مفسرین نے اسی طرح کہا ہے انس رضی اللہ عنہ سے مروی یہ روایت کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اے یوسف تجھے تیرے بھائیوں سے کس نے نجات دی فرمایا اے اللہ آپ نے اللہ نے کنویں نکالا انہوں نے جواب دیا اللہ آپ نے اللہ تعالیٰ نے پھر پوچھا یوسف تجھے عورتوں سے کس نے بچایا کہا اللہ آپ نے اب اللہ نے فرمایا پھر اب اللہ کے سوا کسی اور سے نجات کیوں طلب کرتے ہو یہ روایت عقل اور نقل دونوں کے خلاف ہے کیونکہ تکالیف و مصائب سے خلاصی کے لیے دنیاوی اسباب اختیار کرنا جائز ہے جیسا کہ صورت المائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نیکی اور تقوا کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو اور یوسف علیہ السلام کا رہائی پانے والے شخص سے اپنی رہائی کے متعلق بادشاہ سے بات کرنے کو کہنا اس آیت کے عین مطابق ہے اور ایسا کرنا توکل اللہ کے خلاف نہیں لہذا مذکورہ بیان کردہ روایت جس طرح صنعت کے اعتبار سے کمزور ہے اسی طرح مفہوم کے اعتبار سے بھی قرآن کے خلاف ہے یوسف علیہ السلام قید خانے میں پڑے ہیں کسی کو ان کی خبر تک نہیں یہ ان کی ایک اور آزمائش تھی کسی کو خبر ہو تو نکالے آخر کچھ مدت بعد بادشاہ نے خواب دیکھا رو سب بق روتی بادشاہ نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ سات موٹی تازی فربا گائے ہیں جن کو سات دبلی پتلی لاغر گائیں کھا رہی ہیں اور سات بالیاں ہیں ہری ہری اور دوسری ساتھ بالکل خوش اس خواب نے بادشاہ کو پریشان کر دیا اس نے کہا یا مل الملأ تونی فی رو تم ان رو یعب تعبرون قالوا اوس احلام وما نحن الاحلام اے درباریو میرے اس خواب کی تعبیر بتلاؤ اگر تم خواب کی تعبیر دے سکتے ہو انہوں نے جواب دیا یہ تو اڑتے اڑاتے پریشان خواب ہیں اور ایسے شوریدہ پریشان خوابوں کی تعبیر جاننے والے ہم نہیں جب وہ خواب کی تعبیر نہ بتا سکے تب اس ساقی کو یوسف علیہ السلام یاد آئے وہ چونک اٹھا وَقَالَ الَّذِينَ جَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّتٍ ان أَنَا أُنبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونَ ان دو قیدیوں میں سے جو رہا ہوا تھا اسے مدت کے بعد یاد آگیا اور کہنے لگا میں تمہیں اس کی تعبیر بتلا دوں گا مجھے جانے کی اجازت دیجئے قید خانہ شہر سے باہر تھا انہوں نے اسے ادھر روانہ کر دیا وہ جیل پہنچا یوسف علیہ السلام سے ملا اور بولا یوسف ایوہ الصدیق افتنا فی سبع بقرات سمانی یأکلہن سبع عجاف سب بلا سلا اللہ اے یوسف اے بہت بڑے سچے آپ ہمیں اس خواب کی تعبیر بتلائیے کہ سات موٹی تازی گائے ہیں جنہیں سات دبلی پتی گائیں کھا رہی ہیں اور ساتھ بالکل سبز خوشے ہیں اور ساتھ ہی دوسرے بالکل خشک ہیں تاکہ میں واپس جا کر ان لوگوں سے کہوں تاکہ وہ سب جان لیں تب یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی قالتزرعون سبع سنین دبا فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تاكلون امم ياتي من بعد ذلك سبع شداد يا كل ما قدمتم لهم الا قليلا مما تعصنون يوسف نے جواب دیا کہ تم 7 سال تک بہدر بہ لگاتار حسب عادت غلہ بویا کرنا اور فصل کاٹ کر اسے بالیوں سمیت ہی رہنے دینا سوائے اپنے کھانے کی تھوڑی سی مقدار کے اس کے بعد سات سال نہایت سخت کے آئیں گے وہ اس غلے کو کھا جائیں گے جو تم نے ان کے لیے ذخیرہ رکھ چھوڑا تھا سوائے اس تھوڑے سے غلے کے جو تم محفوظ کر کے رکھو گے آپ نے صرف خواب کی تعبیر نہیں بتائی بلکہ علاج بھی بتایا اس کے بعد ایک اور بات بھی بتائی اس کے بعد جو سال آئے گا اس میں لوگوں پر خوب بارش برسائی جائے گی اور وہ اس میں شیر انگور بھی خوب نچوڑیں گے ساقی بہت تیزی سے واپس گیا بادشاہ کو پوری تفصیل بتائی تب بادشاہ نے کہا یوسف کو میرے پاس لاؤ بادشاہ کا قاسد واپس آیا اور آپ سے کہا بادشاہ آپ کو بلا رہا ہے یوسف علیہ السلام نے کہا میں قید خانے سے نہیں نکلوں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ یوسف علیہ السلام پر رحم فرمائے انہوں نے کس حد تک صبر کیا ان کی جگہ میں ہوتا اور مجھے قید خانے سے نکلنے کے لیے کہا جاتا تو میں فورن باہر نکل جاتا سات سال تک قید میں رہنے کے بعد اگر کوئی قیدی سے باہر نکلنے کے لیے کہے اور وہ باہر نکلنے سے انکار کر دے تو یہ بات عجیب ہی لگ سکتی تھی لیکن یوسف علیہ السلام ہر طرح سے بری ہو کر نکلنا چاہتے تھے چنانچہ آپ نے کہا ارجع الى ربك یوسف نے کہا اپنے بادشاہ کے پاس واپس جا اور سے کہ ان کا حقیقی واقعہ کیا ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے ان کے ہیلے کو صحیح طور پر جاننے والا میرا پروردگار ہی ہے کاشید واپس آیا اس نے بادشاہ کو یوسف کا جواب سنایا اب بادشاہ نے ان عورتوں کو جمع کیا اور کہا قَالَ مَا خَطُبُكُنَّ إِذْ رَاوَدْتُنَّ يُوسُفَ عَن نَفْسِهِ قُلْ لَحَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قَالَتِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ الْآنَ حَصَحَصَ حص الْحَقِّ أَنَ رَاوَدْتُهُ عَن نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ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 بادشاہ جب تم داو فریب کر کے یوسف کو اس کی دلی منشاہ سے بہکانا چاہتی تھی انہوں نے صاف جواب دیا کہ معذ اللہ ہم نے یوسف میں کوئی برائی نہیں پائی پھر تو عزیز مصر کی بیوی بھی بول اٹھی کہ اب تو حق سچ واضح ہو گیا ہے میں نے ہی اسے ورغلایا تھا اس کے جی سے اور یقیناً وہ سچوں میں سے ہے یوسف نے کہا یہ اس واسطے کہ عزیز مصر جان لے کہ میں نے اس کی پیٹ پیچھے اس کی خیانت نہیں کی اور یہ بھی کہ اللہ دغا بازوں کے ہتھ کنڈے چلنے نہیں دیتا میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتا بے شک نفس تو برائی پر ابھارنے والا ہی ہے مگر یہ کہ میرا پروردگار ہی اپنا رحم کرے یقیناً میرا پالنے والا بڑی بخشش کرنے والا اور بہت مہربانی فرمانے والا ہے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 تونی قال اليوم امین بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ کہ میں اسے اپنے خاص کاموں کے لیے مقرر کر لوں پھر جب اس سے بات چیت کی تو کہنے لگا کہ آپ ہمارے ہاں آج سے زی عزت اور امانت دار ہیں تب یوسف علیہ السلام بولے انفی علی ولی کا مکن علیفلع تب امن ہے خی سویش نصیبین کو یوسف نے کہا آپ مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے میں حفاظت کرنے والا اور باخبر ہوں اسی طرح ہم نے یوسف کو ملک کا قبضہ دے دیا کہ وہ جہاں کہیں چاہے رہے سہے ہم جسے چاہیں اپنی رحمت پہنچا دیتے ہیں ہم نیکوکاروں کا ثواب ضائع نہیں کرتے یقیناً ایمانداروں اور پرہیزگاروں کو اخروی اجر بہت ہی بہتر ہے بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو ملک کا مکمل اختیار دے دیا اور ایک روایت میں ہے اس نے کہا یوسف میرا اختیار اب صرف کرسی تک محدود ہے اس طرح تمام معاملات یوسف علیہ السلام کے اختیار میں آ گئے اور خیر و برکت کے سال شروع ہو گئے یوسف علیہ السلام نے ان سالوں سے خوب فائدہ اٹھایا ہر طرف بھلائی ہی بھلائی ہو گئی غلے کی فراوانی ہو گئی جس طرح یوسف علیہ السلام چاہتے تھے اسی طرح خرچ کیا جاتا تھا پھر اس طرح سات سال ختم ہو گئے اور قحط کے سال شروع ہو گئے اس قہت نے نہ صرف مصر کو بلکہ فلسطین وغیرہ کے علاقوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا اب چونکہ مصر بہت زیادہ خوشحال تھا یوسف علیہ السلام نے سات سال تک غلے کو بچا بچا کر رکھا تھا اس لیے لوگ مصر آنا شروع ہو گئے فلسطین میں بھی غلہ ختم ہو گیا یاقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹوں تک بھی قہط کے اثرات پہنچ گئے بلکہ ان کے علاقے میں قہت شدید ہو گیا تلاش کے باوجود غلہ نہیں ملتا تھا ملتا بھی تھا تو بہت مہنگا فلسطین میں خبر پہنچی کہ مصر کا بادشاہ پرانی قیمت پر غلہ دے رہا ہے یہ خبر اس لیے پہنچی کہ یوسف علیہ السلام پرانی قیمت پر غلہ فروخت کر رہے تھے چنانچہ فلسطین سے غلہ خریدنے کے لیے قافلے مصر آنے لگے یوسف علیہ السلام پرانی قیمت پر غلہ ضرور دیتے لیکن ایک آدمی کو صرف اتنا دیتے جتنا ایک اونٹ اٹھا سکتا اس سے زیادہ نہ دیتے تاکہ تاجر لوگ مال سٹاک کر کے مہنگا نہ بیچیں اس لیے جو غلہ خریدتا تھا اس کے لیے ضروری تھا کہ اپنے گھر والوں کو ساتھ لائے یوسف علیہ السلام ہر ایک سے پوچھتے تمہارے گھر کے کتنے افراد ہیں انہیں ساتھ لے کر آؤ اور اس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی مصر جانے کا ارادہ کر لیا پرانے مجید میں اس کا تذکرہ یوں آیا ہے و یوسف کے بھائی آئے اور یوسف کے پاس گئے تو اس نے انہیں پہچان لیا اور انہوں نے اسے نہ پہچانا یوسف علیہ السلام نے گندم دینے سے پہلے پوچھا تم کون ہو کہاں سے آئے ہو تم جاسوس لگتے ہو وہ قسمیں کھانے لگے آپ نے پوچھا تمہارا باپ کون ہے؟ تم کتنے بھائی ہو؟ کیا تمہارا کوئی اور بھائی بھی ہے؟ تمہارا کوئی بھائی فوت تو نہیں ہو گیا؟ اس طرح آپ نے ان سے مکمل تفصیل پوچھی۔ انہوں نے اپنے بارے میں بتا دیا۔ آپ نے ان سے کہا وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ اَتُونِي بِأَخِلَّكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ اور جب اس نے ان کے لیے سامان تیار کر دیا تو کہا کہ تم میرے پاس اپنے اس بھائی کو بھی لانا جو تمہارے باپ کی طرف سے ہے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ میں پورا ناپ کر دیتا ہوں اور میں ہوں بھی بہترین مہمانی کرنے والوں میں آپ نے ان سے یہ بھی کہا پس اگر تم اسے میرے پاس لے کر نہ آئے تو میری طرف سے تمہیں کوئی ناب بھی نہ ملے گا بلکہ تم میرے قریب بھی نہ پھٹکنا انہوں نے کہا اچھا ہم اس کے والد سے تذکرہ کریں گے اور پوری کوشش کریں گے پھر یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے کہا وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ جَعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذًا قَلَبُوا اذا الى اور اپنے خدمتگاروں سے کہا کہ ان کی پونجی انہی کی بوریوں میں رکھ دو کہ جب لوٹ کر اپنے آل و ایال میں جائیں اور پونجیوں کو پہچان لیں تو بہت ممکن ہے کہ یہ پھر لوٹ در دراصل یوسف علیہ السلام چاہتے تھے کسی طرح وہ دوبارہ آئیں انہیں یہ خدشہ محسوس ہوا کہ ممکن ہے دوبارہ آنے کے لیے ان کے پاس رقم نہ ہو اور یہ غلہ خریدنے نہ آئیں اس لیے ان کی قیمت ان کے سامان میں رکھ دی تاکہ وہ دوبارہ آئیں جب یہ گھر پہنچے تو سامان کھولنے سے پہلے باپ سے کہا فلما رجعوا الى ابیم قالوا يا جب یہ لوگ لوٹ کر اپنے والد کے پاس گئے تو کہنے لگے ہم سے تو غلے کا پیمانہ روک لیا گیا اب آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیجئے کہ ہم پیمانہ بھر کر لائیں ہم اس کی نگہوانی کے ذمہ دار ہیں یعنی انہوں نے کہا کہ آئندہ ہمیں غلہ اسی صورت میں ملے گا جب ہم اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو ساتھ لے جائیں گے اس پر یاقوب علیہ السلام نے فرمایا کو یاقوب نے کہا کہ مجھے تو اس کی بابت تمہارا بس ویسا ہی اعتبار ہے جیسا اس سے پہلے اس کے کے بھائی بارے میں تھا بس بہترین حافظ ہے اور وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے مطلب یہ کہ یاقوب علیہ السلام نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا اس کے بعد جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو کیا دیکھا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 جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو انہوں نے اپنا سرمایہ موجود پایا جو ان کی جانب لوٹا دیا گیا تھا کہنے لگے اے ہمارے باب ہمیں اور کیا چاہیے دیکھیے تو یہ ہمارا سرمایہ بھی ہمیں واپس لوٹا دیا گیا ہے ہم اپنے خاندان کو غلہ لا دیں گے اور اپنے بھائی کی نگرانی رکھیں گے اور ایک کنٹ کا پیمانہ زیادہ لائیں گے یہ ناپ تو بہت آسان ہے جب یعقوب علیہ السلام نے یہ معاملہ دیکھا اور ان کا اسرار بڑھا تو سوچ میں پڑ گئے کہ معاملہ کچھ اور معلوم ہوتا ہے پس انہیں اللہ تعالی کی طرف سے الہام ہوا کے ساتھ بھیج دیجیے فلما آتوه قال نقول <سؤال> <سؤال> <سؤال> یاقوب نے کہا میں تو اسے ہرگز ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کو بیچ میں رکھ کر مجھے قول و قرار نہ دو کہ تم اسے میرے پاس پہنچاؤ گے سوائے اس ایک صورت کے کہ تم سب گرفتار کر لیے جاؤ جب انہوں نے پکا قول و قرار دیا تو انہوں نے کہا ہم جو کچھ کہتے ہیں اللہ اس پر نگہبان ہے۔ انہوں نے مزید نصیحت کی۔ وقالا یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه شعیم علیہ توکل تو علئی فل تو اور یاقوب نے کہا اے میرے بچوں تم سب ایک دروازے سے نہ جانا بلکہ کئی جدا جدا دروازوں میں سے داخل ہونا میں اللہ کی طرف سے آنے والی کسی چیز کو تم سے ٹال نہیں سکتا حکم صرف اللہ ہی کا چلتا ہے میرا کامل بھروسہ اسی پر ہے اور ہر ایک بھروسہ کرنے والے کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے مطلب یہ تھا کہ تم گیارہ نوجوان ہو تمہیں دیکھ کر کوئی حسد نہ کر بیٹھے تمہیں نظر نہ لگ جائے اور نظر کا لگ جانا برحق حق ہے اور یہ بسا اوقات انسان کو قبر میں پہنچا دیتی ہے اب یہ روانہ ہوئے في کم قبو ہے وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا وَلَكِنَّ النَّاسِ لَا <يَعْلَمُون> جب وہ انہی راستوں سے جن کا حکم ان کے والد نے انہیں دیا تھا گئے کچھ نہ تھا کہ اللہ نے جو بات مقرر کر دی ہے وہ اس سے انہیں ذرا بھی بچا لے مگر یاقوب کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا جسے اس نے پورا کر لیا بلا شبہ وہ ہمارے سکھلائے ہوئے علم کا عالم تھا لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے مطلب یہ کہ انسان کی کوشش کے باوجود تقدیر اپنا کام دکھا جاتی ہے عطا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کے بارے میں یہ جو فرمایا کہ اس کے پاس ہمارا دیا ہوا علم تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام جو بھی بات کرتے تھے اس میں اللہ کا ذکر ہوتا اور غور و فکر کے بعد بات کرتے پہلے اللہ کا نام لیتے اور یہی ان کا علم تھا یوسف علیہ السلام کے بھائی گئے اور دربار میں حاضر ہوئے آپ نے معمول کے مطابق ان کی رہائش کا انتظام کیا ہر دو کو ایک کمرہ دیا اس طرح بنیامین اکیلے بچ گئے یوسف علیہ السلام نے فرمایا چلو اسے ادھر میرے پاس چھوڑ جاؤ جب وہ چلے گئے تو یوسف علیہ السلام نے انہیں گلے سے لگا لیا ولم لَا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَا إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسَ فَلَا تَبْتَئِسَ مِمَا كَانُوا یہ سب جب یوسف کے پاس پہنچ گئے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا کہ میں تیرا بھائی یوسف ہوں پس یہ جو کچھ کرتے رہے اس کا کچھ رنج نہ کر مطلب یہ کہ وہ بنیامین کو بھی ستاتے رہے اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے کیا کیا اس کا ذکر سورہ یوسف آیت ستر تا ستتر میں سنیے فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَوْيَتَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنْ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 لو تونگ تمین فل او میں کن ساری ف میں جز اہو کم کر لو جز اہو من وجد في رحله فهو جزاؤه پھر جب انہیں ان کا سامان اسباب ٹھیک ٹھاک کر کے دیا تو اپنے بھائی کے دل... سامان میں پانی پینے کا پیالہ رکھ دیا پھر ایک آواز دینے والے نے پکار کر کہا کہ اے قافلے والو تم لوگ تو چور ہو انہوں نے ان کی طرف منہ پھیر کر کہا کہ تمہاری کیا چیز کھوئی گئی ہے جواب دیا کہ شاہی پیالہ گم ہے جو اسے لے آئے اسے ایک اونٹ کے بوجھ کا گلہ ملے گا اس وعدے کا میں ضامن ہوں انہوں نے کہا اللہ کی قسم تم کو خوب علم ہے کہ ہم ملک میں فساد پھیلانے کے لیے نہیں آئے اور نہ ہم چور ہیں انہوں نے کہا اچھا چور کی کیا سزا ہے اگر تم جھوٹے ہو جواب دیا کہ اس کی سزا یہی ہے کہ جس کے اسباب میں سے پایا جائے وہی اس کا بدلہ ہے ہم تو ایسے ظالموں کو یہی سزا دیا کرتے ہیں کد نالی یوسف میں کا نلی خدا ان ملک او نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخله من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم پس یوسف, یوسف نے ان کے سامان کی تلاشی شروع کی اپنے بھائی کے سامان کی تلاشی سے پہلے پھر اس پیمانے کو اپنے بھائی کے سامان سے نکالا ہم نے یوسف کے لیے اسی طرح یہ تدبیر کی اس بادشاہ کے قانون کی روح سے یہ اپنے بھائی کو نہیں روک سکتا تھا مگر یہ کہ اللہ کو منظور ہو ہم جس کے چاہے درجے بلند کر دیں ہر علم پر فوقیت رکھنے والا دوسرا علم موجود ہے انہوں نے کہا کہ اگر اس نے چوری کی تو کوئی تعجب کی بات نہیں اس کا بھائی بھی پہلے چوری کر چکا ہے یوسف نے اس بات کو اپنے دل میں رکھ لیا اور ان کے سامنے بالکل ظاہر نہ کیا کہا کہ تم بڑے بدقماش ہو اور جو تم بیان کرتے ہو اسے اللہ ہی خوب جانتا ہے۔ اب وہ بادشاہ یعنی یوسف علیہ السلام کی منت سماجت کرنے لگے۔ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ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 قال كمير ام لم تعلموا ان اباكم قد اخذ عليكم موثق من الله ومن قبل ومن قبل ما فردتم في يوسف فلن امرح الا اضحى حتى ياذن لي ابي او يحكم الله لي وَهُوَ <الْحَاكِمِين> انہوں نے کہا کہ اے عزیز مصر اس کے والد بڑی عمر کے بالکل بوڑھے شخص ہیں آپ اس کے بدلے ہم میں سے کسی کو لے لیجئے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بڑے نیک نفس ہیں یوسف نے کہا کہ ہم نے جس کے پاس اپنی چیز پائی ہے اس کے سوا دوسرے کی گرفتاری کرنے سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں ایسا کرنے سے تو ہم یقیناً نا کرنے والے ہو جائیں گے جب وہ اس سے مایوس ہو گئے تو تنہائی میں بیٹھ کر مشورہ کرنے لگے ان میں جو سب سے بڑا تھا اس نے کہا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کی قسم لے کر پختہ قول قرار لیا ہے اور اس سے پہلے یوسف کے بارے میں تم کوتا کر چکے ہو پس میں تو اس سرزمین سے نٹلوں گا جب تک کہ والد صاحب خود مجھے اجازت نہ دیں یا اللہ میرے اس معاملے کا فیصلہ کر دے وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے يَدْعُونَ إِلَى آمِكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ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 عس اللہ ان بهم جميعا هو تم سب والد صاحب کی خدمت میں واپس جاؤ اور کہو کہ ابا جی آپ کے صاحب نے چوری کی اور ہم نے وہی گواہی دی تھی جو ہم جانتے تھے ہم کچھ غیب کی حفاظت کرنے والے نہ تھے آپ اس شہر کے لوگوں سے دریافت فرما لیں جہاں ہم تھے اور اس قافلے سے بھی پوچھ لیں جس کے ساتھ ہم آئے ہیں اور یقیناً ہم بالکل سچے ہیں یعقوب نے کہا یہ تو نہیں بلکہ تم نے اپنی طرف سے بات بنا لی پس اب صبر ہی بہتر ہے قریب ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس ہی پہنچا دے وہی وہ علم و حکمت والا ہے پھر یعقوب علیہ السلام رونے لگے اور کہنے لگے وَأَنْتَ وَلَا عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَبَيَّضَتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَا حَرَذًا أَوْ تَكُونَا مِنَ الهالكين. پھر ان سے منہ پھیر لیا اور کہا ہائے یوسف ان کی آنکھیں بوجہ رنج و غم کے سفید ہو چکی تھیں اور وہ غم کو دبائے ہوئے تھے بیٹوں نے کہا واللہ آپ ہمیشہ یوسف کی یاد ہی میں لگے رہیں گے یہاں تک کہ گھل جائیں یا ختم ہی ہو جائے اس پر یعقوب علیہ السلام نے کہا کو لم اشکوسی و حزنی او آلم و آلؤ التا لو یزوفتح سومی یوسف و اخی ولت اصومی اِل انہوں نے کہا کہ میں تو اپنی پریشانیوں اور رنج کی فریاد اللہ ہی سے کر رہا ہوں مجھے اللہ کی طرف سے وہ باتیں معلوم ہیں جو تم نہیں جانتے میرے پیارے بچوں تم جاؤ اور یوسف کی اور اس کے بھائی کی پوری طرح تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو یقیناً رب کی رحمت سے نامید وہی ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں اب ان کے پاس غلہ خریدنے کے لیے سامان تجارت بہت کم تھا وہ تھوڑا سا سامان لے کر پھر یوسف علیہ السلام کے پاس گئے السَّنَا لویا اوہ اجیز نہل نوج نتیم مز جل کے نت سود کو پھر جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو کہنے لگے عزیز ہم کو اور ہمارے خاندان کو دکھ پہنچا ہے ہم حقیر پونجی لائے ہیں پس آپ ہمیں پورے غلے کا ناپ دیجئے اور ہم پر خیرات کیجئے اللہ خیرات کرنے والوں کو بدلہ دیتا ہے اب برادران یوسف ان کے سامنے رسوائی کے درجے تک پہنچ گئے چنانچہ یوسف علیہ السلام نے انہیں زیادہ پریشان کرنا مناسب نہ سمجھا اور اپنا مکمل تعارف کروا دیا قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف و اخیه اذ انتم جاہلون قالوا ائنک لئنت یوسف لو سوف اخی کو مؤلین انتل مین کو لوٹ کوئی نق کو ملو مینکی ابی بسیرونی بھی اہلی کم اجمعین یوسف نے کہا جانتے بھی ہو کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ اپنی نادانی کی حالت میں کیا کیا انہوں نے کہا واقعی تو ہی یوسف ہے جواب دیا کہ ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے اللہ نے ہم پر فضل و کرم کیا بات یہ ہے کہ جو بھی پرہیزگاری اور صبر کرے تو اللہ کسی نیکوکار کا اجر ضائع نہیں کرتا انہوں نے کہا اللہ کی قسم اللہ نے تجھے ہم پر برتری دی ہے اور یہ بھی بالکل سچ ہے کہ ہم خطا کار تھے جواب دیا آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے اللہ تمہیں بخشے وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے میرا یہ کرتا تم لے جاؤ اور اسے میرے والد کے منہ پر ڈال دو کہ وہ دیکھنے لگیں اور اپنے خاندان کو میرے پاس لے آؤ وہ قمیص لے کر یعقوب علیہ السلام کی طرف چل دیے جو ہی مصر سے چلے یعقوب علیہ السلام نے خوشبو محسوس کر لیم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 فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا أَلَمْ ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا ابا نستغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئين قال سوف استغفر لكم ربي انه هو الغفور الرحيم جب, جب یہ قافلہ جدا ہوا تو ان کے والد نے کہا کہ مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے اگر تم مجھے بے وقوف نہ کہو وہ کہنے لگے کہ واللہ آپ اپنے اسی پرانے خط میں مبتلا ہیں جب خوشخبری دینے والے نے پہنچ کر ان کے منہ پر وہ کرتا ڈالا اسی وقت وہ پھر سے بینا ہو گئے کہا کیا میں تم سے نہ کہا کرتا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے انہوں نے کہا ابا جی آپ ہمارے لیے گناہوں کی بخشش طلب کیجئے بے شک ہم قصور وار ہیں کہا اچھا میں جلد ہی تمہارے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا وہ بہت بڑا بخشنے والا اور نہایت مہربانی کرنے والا ہے پھر سارا خاندان یوسف علیہ السلام کے پاس آیا فلم دلو ار یو سو فل اب وی و خلو میس او وَرَفَعَ و فی ال لو خو س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 انش کون بہنی اب اخوتي ان ربي لطيف لما يشاء إنه هو ربي قد من کو مینل من ول الاحاديث فاطر السماوات والارض توفنی جب یہ سارا گھرانہ یوسف کے پاس پہنچ گیا تو یوسف نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا اللہ کو منظور ہے تو آپ سب امن و امان کے ساتھ مصر میں آؤ اور اپنے تخت پر اپنے ماں باپ کو اونچا بٹھایا اور سب اس کے سامنے سجدے میں گر گئے تب کہا کہ اببہ جی یہ میرے پہلے کے خواب کی تعبیر ہے میرے رب نے اسے سچا کر دکھایا اس نے میرے ساتھ بڑا احسان کیا جب جبکہ مجھے جیل خانے سے نکالا اور آپ لوگوں کو سہرا سے لے آیا اس اختلاف کے بعد جو شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ڈال دیا تھا میرا رب جو چاہے اس کے لیے بہترین تدبیر کرنے والا ہے اور وہ بہت علم و حکمت والا ہے اے میرے پروردگار تُو نے مجھے کچھ حکومت اتا فرمائی اور مجھے خواب کی تعبیر سکھلائی اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے تو ہی دنیا و آخرت میں میرا ولی اور کارساز ہے تو مجھے اسلام کی حالت میں فوت کر اور نیکوں میں ملا دے محترم سامعین ابھی یہ آپ دارالسلام اسٹوڈیو لاہور پاکستان سے قصص الانبیاء کا دسواں حصہ بادشاہ کا خواب سن رہے تھے امبیا کے گیارہویں حصے صبر کا بدلہ میں آپ یہ سنیں گے سیدنا ایوب علیہ السلام کا نصب نامہ اور قرآن مجید میں آپ کا ایوب علیہ السلام کی آزمائش اور صبر کی انتہا سیدنا ایوب علیہ السلام کی صحت یابی اور انعامات ربانی کی بارش بیوی کو سو کوڑے مارنے کی قسم اور اللہ تعالی کی طرف سے اس کا حل قرآن مجید میں سیدنا دنا علیہ السلام کا تذکرہ قوم کا سیدنا یونس علیہ السلام کی دعوت ماننے سے انکار اور یونس دنا السلام کا بستی کو چھوڑ دینا عذاب کے آثار دیکھ کر قوم یونس کا توبہ کی طرف رجوع مچھلی کے پیٹ میں سیدنا یونس علیہ السلام کا اعتراف غلطی اور اللہ تعالی کی تسبیح سیدنا دنا علیہ السلام کے فضائل و مناقب سیدنا ذوالفل علیہ السلام کا قرآن مجید میں تذکرہ کیا ذوالکفل گوتم بوت کا لقب تھا ذوال علیہ السلام کس قوم کی طرف مبوس ہوئے تاریخ اور قرآن کی روشنی میں مفصل و جامع تذکرہ